ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی کتابیں ہر طرح کی تعریف اور میدان سے پاک ہیں اور اللہ تا... اس اللہ تعالیٰ نے اراد کرنے والوں کو عید سنائی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں اللہ درود سلامتی اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے اہل خانہ پر اور تمام صحابہ پر اما بعد سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہر طرح کی دین میں نہیں ایجاد کردہ چیز بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے اللہ, اللہ, خبیر بما اے اللہ تو لفزش کو معاف کر دے اے اللہ تو ہمیں عذاب آخرت سے بچا اے اللہ تو ہمارے مستقبل کو ہمارے مادی سے بہتر بنا دے مسلمانوں اللہ کا گھر اس کا حرم اور اس کے شعائر و مقدسات ہمیشہ اللہ کی طرف سے امن میں رہے ہیں اور اس کی طرف سے ان کی نگرانی کرنے اور حفاظت کرنے والے متعین ہیں اللہ ان کی حفاظت کے لیے انسانوں پرندوں اور جمادات کو مسخر کرتا ہے متفقان حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں زمین ایک ایسے لشکر کے ساتھ دھسا دی جائے گی جو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گی اللہ کی گدرے نشانیوں اور باقی رہنے والے واقعات میں سے یہ ہے کہ اس نے ابراہ اور اس کے ہاتھیوں کے حملے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ نے ہاتھی کا ذکر باقی رکھا اور ہاتھی والے کو اس کی بے کے سبب اور اس کا ذکر مٹانے کے لیے کے لیے نظر انداز کر دیا ہر زمانے میں جیسے اب رہا رہا ہے ویسے ہی اس کے لیے ہر وقت گھات میں ابابیر بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ چال چلتے ہیں اور اللہ چال چلتا ہے اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے ہاتھی والے نے اپنے منحوس حملے سے پہلے ایک گھر بنایا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے پھیر دے اور اسی طرح کچھ لوگ مزارات اور مقامات بنائے تاکہ اللہ کے گھر سے پھیر دے انہوں نے ابراہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حرم میں الہاد مچانے اور تخریب کاری کے لشکروں کو بھیجا مگر ان کے سامنے راستے مسدود ہو گئے ہیلے کام نہ آ سکے اور اللہ نے ان کی چال کو وسوسہ دھمکی دھمکی اور ڈرانی کی شک میں لوٹا دیا یہ میڈیا یہ حملے نہ خجا جو متمرین کو روک سکے اور نہ وہ ان کے ان سے زائرین اور عبادت گزاروں کو پھیر سکیں ان واقعات میں اللہ کی حکمت ہے اللہ نے ان کی وہ چیز ظاہر کر دی جسے تقیہ نے چھپا رکھا تھا اور ان لوگوں کو ہوش آ گیا جو غفلت میں ان کا دفاع کرتے تھے اور حق کی سب اور حق کی سب باطل سے الگ ہو گئی ہم جہاں ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں وہیں ہم ان دنوں اس کی حمد و شکر کا ورد کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مہمانوں اور اپنے گھر کے حاجیوں کو سلامتی آسانی حفاظت اور مدد سے نوازا ہے اور انہوں نے اپنے مناسب کس حال میں ادا کیے کہ اللہ کی عنایت انہیں گھیرے ہوئی تھی اور اس کے الطاف ان کی نگہبانی کر رہے تھے سو اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے پھر شکر ان لوگوں کا جنہیں اللہ نے اس امن کا سبب بنایا اور اس اعجاز سے نوازا ساتھ ہی شکر ان لوگوں کا جنہوں نے حرمین میں ملک کے حدود اور راستوں میں حاجیوں کی خدمت کی اللہ کے بندوں موسم حج کی کامیابی ایک ایسی فتح ہے جس سے مؤمن خوش ہو رہے ہیں اور صرف منافقین ہی اسے ناپسند کریں گے اللہ تعالی کا فرمان ہے آپ کہہ دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اس سے خوش ہو جائیں <تصفح> یہ اللہ کی یون ہے جس کے اپنے شریع اسباب اور الہی قوانین ہے نصیحت لینے تدبر کرنے اور اتباع کرنے کے لیے ان کے پاس رکنا ضروری ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد حج کو اس چیز کے لیے خالص کیا جائے جس کے لیے اسے مشروق قرار دیا گیا ہے اور وہ ہے توحید اور یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے اس کے سوا کسی اور کا نہیں اور یہ کہ اللہ سبحانہ ہو کے لیے دعا اور عبادت کو خالص کیا جائے حج کی آیتوں میں آیا ہے بس جب تم عرفہ سے روانہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو اور جب تم اپنے مناسک سے اور جب تم اپنے مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے گھر کا طوف صفا صفا و مروا کی سعی اور کنکریہ مارنا یقینا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے اور سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی وہ ہے لا اس شعار تکبیر و تلبیہ ہے سب کے سب اللہ کی تعظیم و توحید ہے چنانچہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کو نہ بکارا جائے حج کو ہر اس آلائش سے پاک رکھنے پر اسرار کرنا جو اس مقصد کے مخالف ہو اللہ کی توفیق اور اس کی طرف سے اس گھر اور اس کے قانصدین کی حفاظت کا حصہ ہے چنانچہ اللہ کو نہ پکارا جائے اور صرف اسی کی تعظیم ہو جس کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے حج سیاسی سعودہ بازیوں نورا کشتیوں اور تنازعات کا میدان نہیں اور حج اس وقت تک خوشگوار بنا رہے گا جب تک وہ ان آدائشوں اور بیداش میں پاک رہے گا اللہ کے گھر کے حاجی اور مسلمانوں حج کی حفاظت کرنے والے اسباب میں دوسرا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا نیز فرمایا رسول جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ حاجی نے اپنے مناسق ادا کر لیے جبکہ ہر مشار میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھ سے اپنے مناسق سیکھ لو ان کے ساتھ گھوم رہا تھا چنانچہ تواب صرف اسی طرح ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سعی ویسی ہو جیسی آپ نے کی اور وقوف کنکری مارنا یہ قامت یہ سب ویسے ہی ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے یہ صرف حق کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے دین کو شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ویسی ہی نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو نیز آپ نے فرمایا جس نے ہمارے معاملے میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں تو وہ مردود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر بید گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن پر چھوڑا ہے جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی محمود سکتا ہے ہمارے رب کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے درمیان موجود ہیں انہیں کی طرف رجوع اور فیصلہ کیا جائے ختم رسالت اور تمام دین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ان دونوں پر چلتے رہے نبی اللہ تعالی کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا چنانچہ جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے تبلیغ کرتے ہی مشروق قرار نہیں دیا ہے وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے ایسے زمانے میں جبکہ کئی مدعیان حق ہیں اور سنت کی پابندی کرنے کے مختلف دعوے ہیں اور ایسے وقت میں جبکہ جماعتوں فرقوں اور مناحص کی بہتات ہیں جنہوں نے بانٹا ہے متحد نہیں کیا ہے ان کی اکثریت مساعی کو منتشر کیا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یا دفاع نہیں کیا ہے ایسے حالات میں اسلام کے ساتھ جو کہ اقتدار اور آسانی کا دین ہے کچھ ایسی آلائے سے چسپا ہو گئی ہیں جنہوں نے اس کی رونق اور شفافیت کو ڈھانپ لیا ہے اور مسلمانوں کو دیا دیا اور منتشر کر ہے ہے اس سے بھی بدتر ہے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور ان کی گروہ بندی کر کے اور انہیں فرقوں اور گروہوں میں بانٹ کر عام مسلمانوں پر دھول چھڑکنا جو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ امت کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو بیرونی دشمنوں کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہیں علماء پر واجب ہے کہ امت کے سامنے اللہ وجل کی اس فرمان بے شک یہ امت ایک امت ہے میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ سے ڈرو اور اللہ سبحان کی اس فرمان کیا تم ان مشرقین میں سے نہ ہو جائے جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا اور خود گروہوں میں ہو گئے ہر گروہ اپنی چیز پر شادہ ہیں کہ حقیقت تو تقاضے کو واضح کریں اور یہ واضح کریں کہ امت کے علماء کا نقش نکالنا در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے طابئین اور علماء اسلام ائی میں فکر ان کے شاگردوں متعن کرنا ہے جنہوں نے سوائے اسلام کے دوسرا نام مسلمان کے علاوہ اتماعی سنت کو چھوڑ کا دوسرا مرحجی اختیار نہیں کیا اور سے سے سے دین میں ایجاد کرنے اور سید کی سنت سے بیزار رہنے کی رہنے ثابت ہے الحمد للہ گو کے مسلمانوں کے اندر اپنے خلاف بنی جانے والی سازش کے بارے میں شور و احتیاط پنپ رہا ہے لیکن مسلمانوں کا کریمہ جمع کرنا اور ان کی صفح متحد کرنا شریف فریدہ علاحی حکم ہے اللہ کا فرمان ہے اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور منتشر نہ ہو اسی لیے ضروری ہے کہ ہر اس اختلاف کو زندہ درگور کر دیا جائے جو مختلف مخت... مسلمانوں کی صف میں شغاف پیدا کرے اور ان کی جمیت کو متفرق کرے کیونکہ امت اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے کہ اسے مزید باہمی دشمنی اور قطع تعلق کی اجازت دے اور جو شخص فرقہ ڈالنے اور الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے گا وہی خود اکیلے الگ تھلگ پڑ جانے والا ہوگا اور وہی مسلمانوں کی جماعت سے دور ہوگا جب کہ عام مسلمان اسلام اور اتحاد کے دائرے میں باقی رہیں گے انہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کرے گی جبکہ ان کا قبلہ ایک اور ان کا دین ایک ہے اس حج کے موسم میں اللہ کے فضل سے استماعیت ہمہانگی اور اتحاد کا مدھر جلو اگر ہوا ہے اور وہ کامیابی کے اسباب میں سے تیسرا سبب ہے حج کا استماع روح زبین پر سب سے عظیم کانفرنس ہے جس میں بلا تفیق اسلام کے شعائر کے تحت اور رحمان کی خوشنودی کے طلب میں مسلمانوں کو سمیڑنے کی اہل سنت والجماعت کی وساطی وفق ظاہر ہوتی ہے ساری لوگ اپنے لباس حیت اور قصد میں تقوی کے سوا کسی چیز میں کسی کو کسی کو پر کوئی برتری نہیں ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے حج کو بہودگی جدان اختلاف اور تفریقہ سے پاک رکھا اور امت پر واجب ہے کہ اس موقف کو یاد رکھی اور جان لے کے جس چیلنج کا امت کو سامنا ہے وہ اس بات سے بڑا ہے کہ تفصیلات میں غرق ہوا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم آپس میں لڑائی نہ کرو کہ تم ناکام ہو جاؤ تمہاری ہوا اکھڑ جائے اللہ کے بندوں اللہ نے اپنے محترم گھر اور اس کے خاجی کرام کو جن چیزوں سے گھیر رکھا ہے ان میں سے سلامتی اتمنار اور امن ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنایا جبکہ ان کے ارد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں ایسے حرم جس میں حیوان پتھر پرندہ اور درخت امن پاتا ہے جس میں مؤمن اس کے خون مال اور آبرو کی حرمت کی تعظیم کی جاتی ہے حج سلامتی اور امن کا جلوس ہے اللہ کی توحید کے سوا کوئی ندا نہیں اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی پکار نہیں اور تکبیر کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں اس پر حج کی سلامتی اور حج حجات کی دیکھ ریکھ کے ذمہ داروں کی سچائی اور تمام مسلمانوں کے لیے چاہے نسلیں اور زمانے جو بھی ہو محبت کا سایہ چھایا رہا یہ حج تمام کے لیے پیغام ہے کہ یہ دین اور اس کے شعائر رحمت عدل اور سلامتی اور امن ہیں اور یہ کہ اسلام اور مسلمان تشدد دہشت گردی برطرف کرنے اور دشمنی مول لینے سے بری ہیں یہ ان سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے شکر و تعظیم کا مقام ہے جو مقدس ملک اور سرزمین حرمین شریفین کی سلامتی کی نگرانی اس کے حدود اور سرحدوں میں ملک کی پاسبانی اور حرمت کی حفاظت کے لیے ہر وقت کرتے ہیں ان کی بہادریاں کسی حملے کو روکنے یا دہشت گردانہ منصوبوں کو ناکام بنانے یا شرپسند اور غدار سیل کو نہ بے نقاب کرنے میں جلو اگر ہوتی ہیں اللہ سے خالص دعا ہے کہ وہ ان کی حفاظت رہنمائی اور مدد فرمائے اور انہیں عطا فرمائے یہ اللہ نے حرم کے مکینوں کو نوازا ہے اور انہیں سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا وہ حج کی کامیابی اور اس کی سلامتی کا بنیادی سبب ہے اسی طرح وہ اللہ کی نعمت و احسان ہے نیز وہ ایسا واجب ہے جسے مؤمن انجام دیتے ہیں اور انہیں حق ہے کہ وہ اپنی تمام تر طاقت کے ذریعے اس کا دفاع کریں کیونکہ کوئی بھی دھمکی جو اس امن کو نشانہ بنائی وہ ہر مسلمان کے لیے اس کے دین کے رمز اور اس کی نماز کے قبلہ کے تئیں دھمکی ہے حج اور اللہ کے شاعر اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کا شعار وحدت سلامتی رحمت اور امن کی علامت اور اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت بنے رہیں گے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعد لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم کو تو ہم کو دنیا ہی میں بھلائی عنایت کر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بعد ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے ساری نعمت اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک امال پورے ہوتے ہیں اسی کے لیے زمین و آسمانوں کے برابر حمد ہے اے اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تعریف ہے کہ تو نے حج کی پورا اور مکمل ہونے کو آسان کیا اور نعمت توفیق اور ہدایت سے بھرپور نوازا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یا حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ رسول ہیں اللہ درود سلامتی اور برکت نازر آپ پر آپ کے خانہ و صحابہ پر اما بعد اے مسلمانوں حاجی جب اپنا ملک واپس ہونا چاہے تو اس پر واجب ہے اس سر منوانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح مومن عمر کے آخری حصہ اور زندگی کے اختتام میں قربے رخصت کو ذہن میں حاضر رکھے اور اس بات کو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے وہ آزمائش اور عمل کا گھر ہے اور کسی بھی دم ہے موت آپ کو آداب سکتی ہے غو فضیلت والی دن ختم ہو چکے ہیں لیکن مؤمن کی پوری عمر خیر ہے وہ نیکیوں کا کھیت اور تاخو کے اگنے کی جگہ ہے عمر عمر عمر مؤمن کے اندر خیر ہی کا اضافہ کرتی ہے اور اللہ کی عبادت زمان و مکان کے حدود سے بالتر ہے عمل کرنے والے کا اللہ کے رسول کی ہی قبولیت کا معیار ہے اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے نیکی کی قبولیت کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی ہو اور حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آپ پہلے کی بنسبت زیادہ بہتر ہو کر واپس لوٹیں جس کا صحیفہ عمل مغفرت سے پاک ہو گیا ہو وہ گناہوں کی گندگی کی طرف لوٹنے سے باز رہے کیونکہ زخم سے زیادہ سخت حد شکنی ہے اسے بھلائی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے یقینا یہ قبولیت کی علامت میں سے ہے پھر پاکیزہ درودی میں سلام نازرو آپ کی معاذ ترین مخ... اللہ کی معذر ترین مخلوق محمد رسول اللہ پر آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ اور روشن صاحبہ کے رام پر اے اللہ تدایت آفتا اور پسندہ خلف ابو بکر عثمان اور علی اور تیرے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو ان کے نہج پر چلیں اور ان کی سنت کا اتباع کریں اے رب العالمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ فرما سرکشومرہدو اور کو رسوا کر اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندو کی مدد فرما اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو اس امت کے لیے درستی کا معاملہ طے کر دے جس میں تیرے فرما برداروں کو غلبہ حاصل ہو اور گنہگاروں کو ہدایت جس میں بلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے اے اللہ جو ہمارا اسلام اور مسلمانوں اور ان کے ملکوں کا برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے اور چال اس کی پر لوٹا دے اور مصیبت میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما یا رب العالمین اے اللہ تو ان کے کو توڑ دے ان کے حالات درست فرما دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما اے اللہ تو مسجد افسر کو ظالموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جاریہ سے آزاد کر دیں اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دیں اور سیریا میں ان کے حالات سدھار اے اللہ تُو حق و ہدایت پر متحد فرما اے اللہ تُو ان کی خون کو بہنے سے روک لی اور ان کے خوف کو امن میں بدل دی ان کی محتاجگی دور فرما ان کے بھوکے کو خانہ خلہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما ان کے دلوں کو مضبوط فرما ان کے قدموں کو جمع دی اور ان پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کے اس کام کی توفیق ہے تو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو انہیں بھلائیہ یا پر لگا دے اے اللہ تو انہیں ان کے دونوں نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دی جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو اے اللہ حاجی کی خدمت اور حرمین شریف اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں انہیں اس کا بھلائیوں کے ساتھ بدلہ عطا فرما اے اللہ تو ہر اس شخص کو بدلہ دی جس نے حاجی کی خدمت کی اور اس شخص کو بدلہ دی جس نے تیرے مہمانوں کی دیکھ ریک کی اے اللہ تو ان کے پلے نیکیوں سے بھاری بنا دی اور ان کے عمل و عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی شریعت تو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دی اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اے اللہ تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملک میں سلامتی اور خوشحالی عام کر دی برے لوگوں کے شرف اور کی چال سے ہمیں بچا لے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے آداب سے بچا لے اے ہمارے رب تو ہمارے لیے گو, ہمارے گلاحوں کو بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے اسے بخش دے ہمارے قدم کو رکھ اور کافی قوموں پر ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے عیبوں کی شتر پوشی فرما اے ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہمیں ہماری امیدوں تک پہنچا دے اے اللہ تو ہم سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو, تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تیرا رب رب العزت و ان چیزوں سے پاک و مناظہ جو بیان کرتے ہیں اور سلامتی ہی اور رسولوں پر تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے